قال من اف ناسی یورید الدا ومن اخذها یورید الطلاف اطلف اللہ تعالی راہ الباری السلامی بھائیو عزیز اور دوستوں ہم سب لوگ ایک شہری زندگی میں رہتے ہیں ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے سے لین دین کرنے کی قرض لینے کی لیکن قرض لینے کے بھی اسلام کے اندر اصول اور ضوابط ہیں قرض کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے اور پھر قرض لینے والے کے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے پاس مال آ جائے تو اس کے قرضے کو واپس کر دیں اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے زکوات کے مصارف میں سے ایک مصرف جو ہے قرضدار کو بھی بنایا ہے کہ آپ زکوات کا مال قرضدار کو دے سکتے ہیں قرض کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے لیکن اگر قرض لینے والے کی نیت میں کچھ کھوٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتا ہے اسی مقصد کے تحت یہاں پر یہ حدیث پیش کی گئی ہے لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے لوگوں کا مال لیا اس کا ارادہ ہے اس کو ادا کرنے کا عبد اللہ عن ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا یعنی اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے گا تو شخص کسی سے مال لیتا ہے قرض کے طور پر اور اس کو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نہیں میں قرض لے رہا ہوں انشاءاللہ اس کو واپس کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اسباب پیدا کرتا ہے اور ایک سبب تو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے کہ زکات کا مال قرضدار کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کرے اور جو شخص سے لوگوں کا مال لیتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو ضائع کرنا یعنی ہڑپ کر جانا ہوتا ہے تو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا اطلاف اللہ اللہ اس کو تباہ کر دے گا تو کوئی کسی کا مال لے کر کے اگر قرض مار لے لیا اور نہیں واپس کر رہا ہے اس کے پاس استطاعت ہے مجبوری کوئی نہیں ہے استطاعت ہے گنجائش ہے سب کچھ ہے ادا کر, کر سکتا ہے لیکن وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کا مال لے کر کے وہ بچ جائے گا نہیں اللہ تعالی اس کو اس کے ہاں محنت کی کمائی کے ساتھ ضائع کر دے گا کیونکہ جب حرام مال اور راجائز مال لوگوں کا قبضہ کیا ہوا مال اپنے پاک مال کے ساتھ ملائے گا تو وہ بھی خراب ہو جائے گا اس میں اس حدیث کے اندر وعید سنائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کو جو کسی سے قرض لے لیتے ہیں لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور معاشرے اور سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو جن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ قرض پر جیتے ہیں ان سے لیا ان سے لیا ان سے لیا, ان سے لیا اور ہاں ہاں دے دیں گے دے دیں گے ارے کہیں بھاگ جائیں گے کیا دے ہی دیں گے کبھی لے لیجئے گا یہ ہے وہ ہے تمام طرح کے بہانے بنا کر کے وہ قرض لے لیتے ہیں پھر وہ ادا بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے وہ دیتے ہیں اور وہ بھی قرآن اصول سے اگر آدمی چلے گا تب جا کر کے وہ ادا کرتے ہیں hmm. قرآن اصول کیا ہے یہودیوں کے بارے میں ہے ہاں, کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مال لے لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں لیتے اللہ یہ کہ تم ان کے دروازے پر روز آنا کھڑے رہو تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ ان کے صبح شام اور ان کے پیچھے لگے رہو تب جا کر کے وہ قرض دیتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس مجلس میں اور سننے والے قرض میں جو ڈوبے ہوئے ہیں یا جن کے اوپر قرض ہے اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کرنے کی کے اسباب کو ادا فرمائے اور اس قرض کو ادا فرمائے اس حدیثی بخاری کی ہے وعن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسره فأرسل إليه فامتنع أخرج البخاري والبهيقي وقال الثهبي على شرط البخاري قد ذكت عن لقصة باتهره تھی قرض ہی سے لوگ قرضدار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سود کا کاروبار کرتے ہیں قرض اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کمزور ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے اب اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو قرض دیا جائے اور پھر اس سے زیادہ طلب کیا جائے تو اسی کو ربا کہا گیا ہے اسی کو سود کہا گیا ہے یہ ہمارے معاشرے میں کتنا رائج ہے یہ بہت رائج جس کی حرمت مدمت بے شمار انداز سے قرآن حدیث میں آئی ہے یہ حدیث جو پڑھی گئی حدرت عاشر اللہ تعالی عنہ کی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا آدمی کے پاس شام سے کپڑا آیا ہوا ہے بس معنی ہوتا ہے کپڑا اور اپنے ہاں یہ لفظ مشہور بھی ہے لیکن مختلف حروف کے ساتھ اپنے ہاں بجاج بولتے ہیں ہمارے علاقے میں بجاج بولتے ہیں اصل میں وہ کیا ہے بزاز کپڑے بیچنے والے کو کیا بولتے ہیں بزاز بز معنی کپڑا ہوتا ہے اور بزاز کپڑے کے کاروبار کرنے والے کو بولتے ہیں کہیں بجاز بولتے ہیں کہ بجاج بولتے ہیں اس طرح سے لیکن اصل لفظ ہے کیا ہے بزاز کپڑا بیچنے والا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا آدمی کے پاس جو ہے شام سے کپڑے آئے ہوئے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کے پاس بھیج دیں کسی کو اور اس سے اپنے لیے ادھار دو کپڑے خرید لیں سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ خرید لیں اور اس میں مسترت مستدرت مستدرک حاکم کی یہ روایت تفصیلی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس دو موٹے موٹے کپڑے ہیں جب آپ اس کو پہن لیتے ہیں تو آپ آپ کے اوپر وہ بوجھ ہو جاتا ہے تو اچھا کپڑا ذرا سا لے لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھیجا تو اس نے انکار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ارے محمد تو چاہتے ہیں کہ میرا کپڑا لے لیں اور واپس نہ کریں ہاں میرے کپڑے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدب ادب اللہ یا کدب فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹا ہے کیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی خشیت رکھنے والا نہیں ہوں شارحین نے حدیث لکھا ہے کہ وہ یہودی شخص تھا جس کے پاس شام کی تجارت کا کپڑا آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ضرورت کے تحت لیکن جو ہے اس نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ محمد جو ہے ہاں کیونکہ حسد اور جلن اور دشمنی ہے تو اس لیے یہ لفظ کہہ دیا ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی اس طرح کا نہیں ملے گا کہ کسی کا لے لیا ہو اور دیا نہ ہو <coughs> تو اس سے کیا پتہ چلا اس سے کیا پتا چلا سدیش یہ سابت ہوا کہ کسی سے ادھار کوئی چیز لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں بے نصیح اتی سرا یعنی آسانی ہونے تک وہ پیسہ ہونے تک جو ہے اس سے ادھار لے لیجیے نصیح مان ادھار ہوتا ہے تو ادھار خرید و فروختے کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایسا ہو سکتا ہے وبی حرو رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباہر یورکب بے نفقت ہی ادا کا نمرون یوشرب بے اذا كان ادا کا نمرون یرکب و یشرب الفقت رحن کے بارے میں گروی رکھنے کے بارے میں شروع میں پچھلے درس میں بتایا گیا تھا اسی کا ایک ضابطہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے جانور پر سوار ہوا جا سکتا ہے اس پر خرچ کرنے کے بدلے جبکہ وہ جانور رحن میں رکھا ہوا ہو کسی کے یہاں اونٹ گھوڑا کوئی اس طرح سے جانور خچر گدھا جس پر سواری کی جاتی ہے تو اس پر سوار ہوا جا سکتا ہے سواری آدمی کر سکتا ہے اس پر خرچ کے بدلے میں اس پر خرچ کے بدلے میں سواری کر سکتا ہے اور اسی طرح سے کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے کوئی اگر دھداری جانور کسی نے رہن رکھ دیا گروی رکھ دیا کسی کے پاس تو اس کا دودھ بھی آدمی پی سکتا ہے کیوں پی سکتا ہے اس لیے کہ اس پر وہ خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ جانور ہے اگر اس کو کھلایا پلائے گا نہیں آدمی تو مر جائے گا وہ کسی نے جانور رکھ کر کے کچھ پیسے لیے تو دودھ کے بدلے یہ خرچ کے بدلے اس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے بکری وغیرہ ہے اونٹنی ہے گائے ہے بھینس ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے شرب اندا کا اور جو شخص ہے اس پر سوار ہو رہا ہے سواری کر رہا ہے اور پی رہا ہے دودھ پی رہا ہے تو اس کے اوپر خرچ ہوگا بھائی نے سوال کیا کہ کیا اس کا جو ہے ہاں دودھ خرید کر کے بیچ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پینے کا یہاں پر حکم دیا ہے تو اب جو جس نے رہن رکھا ہے وہ اب اس کو کھلانے پلانے تو نہیں آئے گا تو اس طرح سے اس سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے اپنے نفاقا کے بدلے چونکہ یہ شرب کا لفظ ہے اور یہ شرب کا لفظ اس میں شامل ہے کہ وہ یعنی اگر اس کو اس معنی میں لے لیا جائے کہ اس سے سواری کا اور دودھ پینے کا نفع اٹھا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کوئی حرج یہ دوسرے اس میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس پر خرچ کر رہا ہے اس کو کھلا پلا رہا ہے باسمن میں آ یہاں پر پچھلے درس میں بات آئی تھی کہ جیسے مکان وغیرہ ہے تو اگر کوئی شخص سے مکان گروی رکھتا ہے تو صاحب مکان یا پیسہ دینے والا شخص سے اس مکان میں بغیر کرایہ دیے ہوئے یا مناسب جو ریٹ ہے اس ریٹ کے علاوہ اگر اس ریٹ پر اگر کرایہ دے کر کے وہ رہتا ہے تو رہ سکتا ہے باقی کم کرایہ پر لے کر کے اس میں نہیں رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا ہے اسی طرح سے اب سواری ہے سواری میں آج کل کی کیا سواری ہے ہاں کار ہے موٹر سائیکل ہے اپنے ملکوں میں تو کیا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے اپنی گاڑی کسی کے ہاں گروی رکھ کر کے ہاں کچھ پیسہ حاصل کرتا کر حاصل کر رہا ہے لے رہا ہے قرض کے طور پر زمانت کے طور پر گاڑی رکھ رہا ہے تو کیا جس جس کے پاس وہ گاڑی رکھی ہوئی ہے کیا اس گاڑی میں پیٹرول ڈال کر کے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جی جی نہیں اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ جانور اور گاڑی میں فرق ہے گاڑی کیا ہے رکھی رہے گی گاڑی رکھی رہے گی لیکن گاڑی پر کچھ خرچ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے گاڑی کھڑی کر دیا البتہ اتنا ضرور اس کو کرنا چاہیے اور یہ کہ یا تو بیٹری گاڑی کی نکال دے اور نہ تو بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی تھوڑا سا اس کو اسٹارٹ کر دے اتنا کر سکتا ہے لیکن اس پر سواری نہیں کر سکتا ہے سواری یہاں تک کے یہاں تک کے اس میں پیٹرول ڈال کر کے اس گاڑی کو استعمال کرنا بھی وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا اس لیے کہ قرض ان جررا نفان آگے حدیث آئے گی کہ قرض دیا اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن حدیث میں جو ہے وہ فائدہ کیسا ہے خرچ کے بدلے خرچ کے بدلے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس لیے گھر وغیرہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جی وہ لازمی چیز لازم چیز وہ خرچے نہیں کرے گا تو مر جائے گا وہ جانور مر جائے گا تو یہ لازمی چیز ہے گاڑی وغیرہ ہے یا گھر ہے تو اس پہ کوئی خرچے کی ضرورت نہیں جی کیا سونا چاندی بھی جو رہے ہیں سونا چاندی بھی ہے اسی طرح سے سونا چاندی بھی ہے کسی کے پاس سونا چاندی رکھ دیا تو اب وہ اس کے پاس है ہے اس کو بیچ نہیں سکتا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کو پہن نہیں سکتا آدمی جی ادھر سے کوئی آواز آئی پچھلے درس میں نہیں تھے آپ ہاں گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا گھر فلیٹ اور مکان گروی رکھ کر کے رہن رکھ کر کے کچھ پیسہ قرض طور پر لیتے ہیں تو اب وہ کیا کہتے جو پیسہ دیتا ہے وہ گھر پہ اور کرایہ بھی اس کا نہیں دیتا یا کرایہ دیتا بھی ہے اگر پانچ ہزار کرایہ ہے تو اس کو ایک ہی ہزار دو ہزار دیتا ہے تو اس طرح پر اس گھر سے فائدہ اٹھانا یہ سود کے زمرے میں آ جائے گا جی گاڑی والا اجازت سود بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے بھائی اتفاق ہوتا ہے ہم کو جو ایک سو ایک ہزار ریال کی ضرورت ہے ہم دیں گے تو پھر ایک سو زیادہ دے دیں گے آگے اگر آپ کا پہلے سے دوست آنا ہے تو الگ بات ہے جی جی جانور اگر مر جائے تو جی آگے کیا کہتے ہیں حدیث ہے لیکن ضعیف ہے جو جانور آ, جانور مر گیا ہے تو اس کا ذمہ دار جس کے پاس ہے پیسہ دینے والا ذمہ دار نہیں ہوگا پیسہ ذمہ دار ہاں اگر اس کی غلطی سے ایسا ہوا ہے تو وہ ذمہ دار ہے ورنہ طبی طور پر اگر کوئی بیماری آ گئی اس کو اور وہ مر گیا تو اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے جی اگر اس کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو اس نے جانور کو کھلایا پلایا نہیں مر گیا تب وہ ذمہ دار ہوگا اور کسی طرح سے کیا کہتے ہیں اگر اس نے اس کی حفاظت نہیں کی چھوڑ دیا بھاگ گیا غائب ہو گیا تب وہ ذمہ دار ہے لیکن اپنی ذمہ داری نبھانے کے باوجود بھی اگر جانور کو تکلیف ہو گئی اور وہ مر گیا تو پھر اس کے اس کا ذمہ دار نہیں جی ہاں پیسہ جو قرض لیا ہوں تو دینا ہی پڑے گا جی ہلو یہ بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغلق من صاحبه اللہ ہوں له غرم ہوں غرمه ہوں الدار پتنی یہی حدیث ضعیف ہے وہ کیا ہے ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہن کو روکا نہیں جائے گا اس کے مالک سے جس نے رہن رکھا ہے یعنی کسی کے پاس کسی نے ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھی پیسہ لے لیا تو جس نے پیسہ دیا ہے قرض جس نے دیا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی رہن رکھی ہوئی گروی رکھی ہوئی چیز کو روک لے اور نہ دے اس پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے لہو گرمہ آلیہ گرمہ اسی کے لیے اس کا فائدہ ہوگا اور اسی کے لیے اسی کے اوپر اس کا نقصان ہوگا نقصان اور فائدہ سب کس کے لیے ہوگا کس کے لیے جو چیز کا مالک ہے جو چیز کا مالک ہے کچھ چیزیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں چونکہ حدیث ضعیف ہے ہاں لیکن معنی اس کا جو ہے معنی اس اعتبار سے کہ یقیناً کہ جو چیز کا مالک ہے وہ اس کا مالک ہے عام دلیلوں کے اعتبار سے عام دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی کے مال پر کوئی زبردستی قبضہ نہیں کر سکتا اس نے قرض لیا قرض وہ واپس کر رہا ہے تو اب اس کو کیا اس کی چیز واپس کر دے یہ نہیں کہ جو ہے قرض اس سے لیا تو اب جو ہے اس کو چیز اچھی لگی تو اب واپس ہی نہیں کر رہا ہے یا کوئی گھر یا کوئی چیز ایسی ہے اس کو واپس نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں کیا جائے گا اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر شریعت کے شریعت کا سہارا لیا جائے گا قانون کا سہارا لیا جائے گا جی اور جہاں تک فائدے کی بات ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی کے پاس جانور گروی رکھا اور جو ہے اس جانور کوئی یعنی مادہ جانور تھا تو اس, اس کے یہاں جو ہے بچہ پیدا ہو گیا بکری تھی یا گائے تھی یا اسی طرح سے بھینس اور اونپنی وغیرہ اس میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ بھی کس کا مانا جائے گا مالک ہاں مالک کا ہی مانا جائے گا جی کھیتی زمین کی مثال گھر کی طرح سے ہے گھر کی طرح سے اگر وہ قرض دینے والا گروی رکھی زمین سے اگر وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ اس کا کرایہ دے اس کا کرایہ دے کہ ہاں بھائی ہم آپ کی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سال کا یہ اتفاق کر لیں آپس میں جتنا اس طرح کی زمین کا جتنا کرایہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کو دینا پڑے گا یہ نہیں کہ جو قرض دینے کی وجہ سے کچھ وہ رعایت حاصل کر لیں. اگر وہ رعایت حاصل کرتا ہے تو پھر وہ قرض کے اس میں سود کے ذمے میں چلا جائے گا یہ تو بٹائی وغیرہ کی بات تو دوسری ہو گئی نا ہاں کسی کو زمین لے کے جن کا زمین ہے وہ لے رہے ہیں آدھا ہم لے یہ نہیں نہیں غ غ غ غ غلط یہ طریقہ غلط ہے جو زمین والا ہے اصل اس زمین کو جس نے گروی رکھا زمین دے دیا پیسہ اس نے لیا تو جس کی زمین ہے اس کی زمین کا کرایہ دیا جائے گا یہ نہیں کہ پیسہ دینے والا قرض دینے والا شخص ہے اب اس کا کیا کہتے ہیں مالک بن گئے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے نہیں ایسا غلط ہے یہ تو کیا کہتے ہیں سود کے ذمے میں بات چلی جائے گی نہیں ہو رہا ہے تو ہو تو بہت کچھ رہا ہے جی نہیں بٹائی کی بات آپ گروی رکھی زمین کی بات کر رہے ہیں نا ہاں بٹائی والی بات تو الگ ہے کہ ہاں بھائی اگر ہمارا کھیت ہے کوئی ہم سے جو ہے اس کو اس میں کاشتکاری کرنے کے لیے لے رہا ہے تو کیا کہتے ہیں کسی خاص جگہ کو یا کسی کوئی خاص مقدار نہ ہو بلکہ آدھے پر تہائی پر دسویں پر چھٹے پر اس طرح سے تقسیم ہو تو ٹھیک ہے لیکن فکس کرنا وہ غلط وہ بھی غلط ہے فکس کرنا غلط ہے کہ ہاں بھائی یہ کھیت کی پیداوار ہے اس میں سے آپ جو ہے ہم کو پانچ کنٹل دے دیجئے گا باقی آپ کا ہے اب پانچ ہی کنٹل پیدا ہوا تو تو کیا ہے نقصان ہو جائے گا اسی طرح سے کھیت میں کسی خاص ایریے کو کوئی خاص نہیں کر سکتا ہے اپنے لیے کہ بٹائی پر میں زمین دے رہا ہوں آپ محنت کیجئے لیکن یہ جو اس طرف والا حصہ ہے دکھن والا ہے پورا پشچم والا ہے شمال جنوب والا ہے اوپر نیچے والا ہے یہ ہمارا اس میں کی پیداوار ہماری ہوگی हाँ? جیسے کوئی کوئی حصہ کوئی زمین کا کوئی حصہ اچھا ہوتا ہے تر, تر ہوتا ہے اور اس میں زیادہ اچھی پیداوار ہوتی ہے تو زمین کا مالک کہہ دے کہ ہم اس یہ والا حصہ ہم لیں گے تو یہ غلط ہے پورے, پورا جو غلہ ہوگا اس غلے میں سے اب آدمی آدھے پر راضی ہو جائے تہائی پر راضی ہو جائے چوتھائی پر راضی ہو جائے چھٹے پر راضی ہو جائے یہ صحیح ہے کیونکہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا لیکن فکس کرنا چاہے وہ مقدار فکس کرنا ہو کنٹل کے حساب سے یا من کے حساب سے یا جگہ زمین کی کھیت میں ز, جگہ کو فکس کرنا یہ درست نہیں نہیں پیسے کا معاملہ تو کیا کہتا ہے ایک دوسرا رینٹ پر ہو گیا اب رینٹ پر کہہ کے ہم نے زمین لے لیا آپ سے اتنے کرایہ پر مثال کے طور پر ہم ایک سال کے لیے ہم جو ہے آپ سے جو ہے دس ہزار پر لیے ہیں تو ہم اس میں جو بھی کھیتی کریں آپ نے کرایہ پر اس کو دے دیا یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا جیسے محنت ہوتی ہے مداربا ہاں مداربا تو مداربا پیسے والے معاملے میں ہوتا ہے اور یہ بھی مضاربہ کے ایک شکل ہے کھیت والا بھی معاملہ جو ہوتا ہے کہ ہاں بھائی محنت ہماری ہوگی زمین آپ کی ہے پھر آپس میں تقسیم کریں گے لیکن اس تقسیم میں بھی شریعت نے دونوں طرف کا خیال کیا ہے محنت کرنے والے کا بھی اور زمین کے مالک کا بھی زمین کے مالک کا بھی کہ اس میں جو ہے یہ فکس سے نہ ہو بلکہ کیا کہتے ہیں کس اعتبار سے ہو اس میں کیا کہتے ہیں تقسیم پر ہو کہا ہاں آدھا تہائی دسواں ایسے جس پر اتفاق ہو جائے پرسنج کے حساب سے کہہ لیجیے اس میں فکس کریں گے تو نقصان ہوگا کبھی مالک کا نقصان ہو جائے گا کبھی محنت کرنے والے کا نقصان ہو جائے گا وعن ابی خیاراً قال فإن خیاراً ما احسنهم قضاء یہاں پر طرز کے سلسلے میں ایک اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا اخلاق پیش کیا ہے شاید دنیا کے دوسرے مذہب میں نہ ہو اور اگر کسی نے اس کو پیش بھی کیا تو وہ جبرن پیش کیا ہے جو سود کے ضمن میں چلا جاتا ہے دیکھیے ابو راکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے, سے ایک جوان اونٹ ادھار لیا استسلفا سلفا کہتے ہیں ادھار کو تو استصلفا اسی سے ہے کہ ادھار لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹ آ گئے تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس آدمی سے میں نے نوجوان اونٹ لیا تھا جوان اوٹ لیا تھا اس کو واپس کر دے ابو رافع صدقہ کے اونٹوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں نے اس میں بکر یعنی جوان اونٹ تقریباً چار سال کا ہوتا ہے وہ نہیں پایا میں نے لیکن اس میں سات سال کا اور اچھا عمدہ اونٹ میں نے پایا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو دے دو جو اچھا ہے خیارن خیار ربائین عمدہ خیال بہتر بہترین اونٹ کو کہتے ہیں اور ربائین اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سات سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کے چار دانت تھنایا اور کچھلی والے جو دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں جب وہ دانت گر جاتے ہیں تو اونٹ کیا کہتے ہیں سات سال کا ہو جاتا ہے تو پختہ ہو جاتا ہے اب دانت گرنے سے اونٹ کی کمزوری یا عائب نہیں ہوتا کیونکہ وہ سامنے والے دانت کھانے کے لیے کھانے کے نہیں ہوتے ہیں تو اونٹ ادھر کے جبڑوں سے کھاتا ہے تو وہ پختہ اونٹ مانا جاتا ہے عام طور سے بڑی عمر کے اونٹوں کو دیکھیں گے تو سامنے کے دانت نہیں ہوتے گے اس کے جو نیا ہوتا ہے چار پانچ سال کا اس کا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو دے دو اس لیے کہ لوگوں میں سب سے بہتر اور اچھے وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی کے وقت بہتر اور اچھے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ جب بھی کسی سے قرض لیتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ تمہارا قرض ہے اور یہ میری طرف سے ہے تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے بغیر بغیر کسی اتفاق کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی اتفاق اور بغیر لالچ کے لالچ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن اتفاق وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو یہ طریقہ ہم سب میں بھی اپنانا چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا دے دیا جائے اور لینے والا یہ نہ سمجھے قرض قرض جس نے دیا ہے اس کو اگر کوئی زیادہ دے رہا ہے تو اپنی بے عزتی نہ سمجھے بلکہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لے ہدیہ ہے سمجھ رہے ہیں جی ندی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جر دن جرغ ربا ہو یہ شریعت کا اصول ہے اور گرچہ جو ہے یہاں پر یہ حدیث جو ہے مت اس کے اعتبار سے سنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن یہ معنی قرض کا یہی ہے کیا ترجمہ دیکھیے کہ ہر قرض جو نفع لے آئے وہ سود ہے ہر قرض جس سے آدمی نفا حاصل کرے وہ کیا ہے سود ہے ہاں جو کسی کو قرض دیا اب قرض اس کو دے دیا قرض دے دیا اب مختلف انداز سے اس سے آدمی فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے نا کبھی اس کی گاڑی استعمال کر لی کبھی مکان میں کچھ استعمال کر لیا کبھی کچھ کبھی کچھ اب وہ بیچارہ جو ہے نہیں دینا چاہتا لیکن چونکہ مقروض ہے اس نے قرض دیا ہے اس لیے جو ہے لحاظ کرتے ہوئے دے رہا ہے تو ہر وہ نفع جو قرض کے کی وجہ سے حاصل کیا جائے وہ کیا ہو جائے گا سود ہو جائے گا بہت سارے اہل علم اور صاحب اکرام کا یہی قول ہے کہ قرض اسی کو کہتے یا سود اسی کو کہتے ہیں سود کی تعریف یہی ہے کہ قرض دے کر کے اس سے کچھ فائدہ حاصل کیا جائے یہی مسئلہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ابئی ابن کابر عبداللہ ابن عباس وغیرہ بھی یہی مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے تقریبا اجما ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ قرض کے ذریعے سے اگر کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس ربا میں سود میں داخل ہو جائے ابھی اپنی نیت پر ہے کہ آدمی اس کو قرض دیا ہے اس سے کس آج کس کس انداز سے فائدہ حاصل کرتا ہے کوئی آدمی جو ہے وہ پیسہ تو نہیں حاصل کرتا لیکن دوسرے انداز سے اس سے فائدہ حاصل کرنے لگ جاتا جی زبیر رضی اللہ تعالیٰ کیا چیز نہیں معلومات اگر آپ کو معلومات بتائیے ا تفلیس مفلس قرار دے دینے اور تصرف کرنے کا بیان یعنی اب یہاں پر قرض دینے کے بعد جو ہے یہاں پر جو بات شروع ہو رہی ہے وہ کیا کہ آدمی جو ہے اگر کسی کو قرض دیا اور وہ آدمی مفلس ہو گیا تو اس کے کیا مسائل ہیں اس کے بارے میں کچھ عدیثیں پڑھ لیتے ہیں ان ابی بکر ابن عبد الرحمانی ان ابی حرت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرك کا مال عند رجل قد افلس فهو احق به من غیر ہی علیہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا مال بیئین ہی کسی ایسے آدمی کے پاس پا لیا جو مفلس ہو گیا جو فقیر غریب ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال والا ہی اس کا حقدار ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ کسی نے کسی سے کچھ کوئی چیز لی قرض کے طور پر یا ضرورت کے تحت لی پھر وہ آدمی بہت زیادہ غریب اور مسکین ہو گیا اور پھر وہ چیز جو ہے دینے والے نے وہ چیز اس کے پاس پا لی مثال کے طور پر کوئی جانور کوئی چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینے والا ہے بیائی ہی اگر وہی چیز ہے تو وہ اس کا حقدار ہے وہ اس سے لے سکتا ہے دوسرے قرض خواہ اس میں شریک نہیں ہوں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اور لوگوں سے اس نے کچھ لیا تھا کچھ چیزیں اور لوگوں سے لیا تھا تو اور دوسرے قرض خواہ بھی قرض مانگنے والے موجود ہوں گے تو اگر کسی نے اپنی چیز اس کے پاس پا لیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اس مال میں دوسروں کو بھی شریک کر کے بیچ کر کے دوسروں کو بھی دیا جائے نہیں کیونکہ وہ اپنا مال اس نے اس کے پاس پا لیا ہے تو دوسرے کا اس میں حق دا. نہیں ہوگا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی کہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں جی کسی نے کسی سے کچھ لیا پھر اس کے بعد وہ غریب مسکین ہو گیا اب دینے کا لوٹانے کا بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر کسی نے اس کے پاس اپنا مال جو کچھ دیا تھا اس کے پاس پا لیا تو پھر ایسی صورت میں وہ اس مال کا حقدار ہے جس کا وہ مال ہے دوسرے قرض خواہوں کا جو قرض کا مطالبہ کرنے والے ہیں اس میں سے بیچ کر کے دوسروں کو حصہ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کا مالک جو ہے وہی ہو جائے گا اور اسی کو لیکن اگر اس میں تبدیلی ہو گئی تبدیلی ہو گئی تبدیلی واقع ہو گئی یا کوئی شخص سے مر گیا تو اس کا دوسرا مسئلہ ہے آگے آ رہا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے سنن ابی داود اور امام مالک رحمۃ اللہ نوتا کی ایک روایت جو ہے مرسلن یہ ہے کہ رجلن باع الام دیکھ لیجیے یہاں پر کہ کوئی شخص اس میں اور واضح تھوڑا سا ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی جس نے اپنا کوئی سامان بیچا سامان بیچا ادھار بیچ دیا اب جس نے اس کو خریدا تھا وہ کیا ہو گیا مسکین ہو گیا فقیر ہو گیا وَلَمْ يقبض باعه مِنْ الدی باہو اور بیچنے والے نے اس کی قیمت میں سے کچھ بھی نہیں حاصل کیا کچھ بھی نہیں حاصل کیا بالکل یعنی پورا کا پورا اس کا جو ہے ابھی اس کے ذمے باقی ہے فوجد متاڑ بیائی تو اپنا سامان بیائی نہیں اس کے پاس اگر پا لیا فہو حق بھی تو وہ اس کا حقدار ہے کوئی بھی چیز مثال کے طور پر گاڑی یا کوئی چیز بیچا آج کے دور کی جو چیز ہے وہ بیچا لیکن کسی نے اس سے ادھار لیا گاڑی ہی لیا ادھار اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کیا ہو گیا مفلس ہو گیا بالکل قلاش ہو گیا کسی حادثے کی وجہ سے کسی چوری کی وجہ سے کسی وجہ سے اب اس کے پاس وہ سامان موجود ہے جس جس کا اس نے پیسہ نہیں دیا ہے بالکل تو اب وہ سامان جو ہے اس سامان کا حقدار کون ہوگا جس نے اس سے بیچا ہے اس میں دوسرے لوگ شریک نہیں ہوں گے کہا بھائی وہ اس کا لانا کرے کسی کا گھر جل گیا کسی کے پاس اوپر کوئی حادثہ ہو گیا اور کوئی اس کی تجارت بزنس تباہ ہو گئی تو جو ہے اب وہ گاڑی ابھی آج خرید کر کے کیا کہتے ہیں خرید کر کے پہلے لایا تھا لیکن وہ گاڑی ابھی موجود ہے اس کے پاس اس کے دوسرا اس کا دوسرا مال خراب ہوا ہے برباد ہوا ہے تباہ ہوا چوری ہوا کچھ بھی ہوا لیکن وہ گاڑی ابھی موجود ہے تو اب جس نے گاڑی اس سے بیچی تھی وہ اس کا حقدار ہوگا یہ نہیں کہ اس کے دوسرے جو قرض والے ہیں وہ اس گاڑی میں شریک ہوں گے کہیں گے کہ اس کو بیچ دیجئے اور اس میں ہم بھی شریک ہوں کیونکہ ہمارا ہی جو ہے ہمارا بھی چیز کیا کہتا ہے ہماری چیزیں بھی اس کے پاس تھی یا ہم سے قرض لیا تھا ایسا نہیں کیا جائے گا لیکن وہ ان ماتل لیکن اگر خریدنے والا مر جائے فصاحب المتا غرام لیکن اگر خریدنے والا مر جائے تو صاحب متا صاحب سامان سامان والا دوسرے اور قرض خواہوں کے برابر ہو جائے گا یہ مسئلہ الگ ہے مر جانے کی صورت میں کیا ہوگا کہ پھر کیا ہے اب جو ہے اس سامان کو بیچ کر کے سب لوگوں کو برابر برابر دے دیا جائے گا اور اس کو بھی برابر دیا جائے گا اس میں حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے اس میں حکمت اور وجہ یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں زندہ رہنے کی صورت میں یہ ہے کہ وہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بعد میں کما کر کے یا کسی طرح سے انتظام کر کے دوسرے قرض خواہوں کو دے دے لیکن کم از کم جو مال والا ہے اس کو اپنا اس کا مال مل جائے گا لیکن مر جانے کی صورت میں اب یہ راستہ کیا ہو گیا بند ہو گیا اس لیے اب جو ہے اس کے ذمے جو ہے دوسرے قرض خواہوں کے جو قرض ہیں وہ اسی میں سے اس کو تقسیم کر کے اس کو بھی دے دیا جائے گا دوسروں کو بھی دے دیا جائے گا جی میں نے جی وہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آپ کو باقی رکھے بچوں کے لیے سب کے لیے اور سب لوگوں کو زندگی دے تو دیکھیے اگر کسی نے کسی کو قرض دیا پھر وہ قرض دینے والا فوت ہو گیا جس نے قرض لیا اب وہ بھی دے نہیں پا رہا ہے وہ بھی فوت ہو گیا تو اب دیکھیے جو مرنے والا ہے جو جس نے قرض لیا تھا اب اس کے ورثا کو چاہیے وارث جو ہے اس کے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کر دے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہو اور وہ مر جائے اس کے ورفا کو چاہیے جو وارث بنتے ہیں اس کے مال کے حصہ دار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا قرض ادا کرے اور یہ ضروری ہے ہاں؟ کوئی کہے کہ ہم کیوں دیں ہمارے بھائی نے لیا تھا ہم کیوں دے ہاں ہم کیوں دیں یا کوئی کسی کا بیٹا کہے کہ ہم ہم کیوں دیں ہمارے باپ نے لیا تھا باپ سے معاملہ کیجئے نہیں شریعت میں ایسا نہیں کیوں اس لیے کہ اگر وہ مالدار ہو کر کے مرتا تو وراثت میں تو سب لوگ بانٹتے جب بانٹنے میں سب لوگ آگے ہیں تو دینے میں بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اس کے اوپر ذمہ داری جتنا اس کے اوپر ہر شخص کے اوپر جو وارتہ ہے ان کے اوپر برابر برابر حصے کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا اور سب اس کو ادا کریں گے جی اگر بیٹے نہیں ہیں باپ نہیں ہے تو بھائی بھی ہو جائے گا وہ تقسیم ہے شریعت کی جو وراثت کا جو پورا مسئلہ ہے وہ سب سامنے رکھ کر کے تب اگر کوئی نہیں اس کا بھائی ہے تو بھائی ہوگا بہن ہے تو بہن الگ الگ چاہے الگ ہو چاہے جہاں ہو اگر باپ نہیں ہے اولاد نہیں ہے کسی کے کسی کے اولاد نہیں یعنی بیٹا بیٹی نہیں ہے اور کسی کی کیا کہتے ہیں کسی کا باپ بھی نہیں ہے تو جو بھائی ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا کیونکہ بیٹا بیٹی اور ماں باپ کے نہ ہونے قرض ہیں اس کے مال کے وارث کون ہوں گے بھائی ہوں گے تو جب مال کے وارث بھائی ہوں گے تو یہاں پر اس کے اوپر اگر قرض آ رہا ہے تو اس کو ادا کرنے والے بھی بھائی ہوں گے تو دونوں طرف شریعت نے لحاظ کیا ہے عبو روایت عمر بن قال رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آئے ایک شخص کے بارے میں ایک اپنے ساتھی کے بارے میں جو مسکین ہو چکا تھا تو مسئلہ پوچھا ہم نے کہ اب کیا ہو تو ابو حرن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کروں گا اور پھر فرمایا کہ جو شخص سے مفلس ہو جائے یا مر جائے فوجہ داراجل ان متا ہوں بیائی نہیں کہ کوئی مفلس ہو جائے یا مسکین ہو جائے اور پھر آدمی اپنا سامان بیائی نہیں پالے تو وہ اس کا حقدار ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے صحیح روایت کیا ہے صحیح روایت بغیر موت کے ذکر کیا ہے موت کا جو یہاں پر ذکر ہے افلس او ماتا تو یہاں پر ماتا کا جو لفظی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے باقی اور صحیح ہے اس لیے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی شخص سے مفلس ہو جائے اور کوئی دوسرا آدمی اپنا سامان اس کے پاس پائے تو اس کو لے لے, لے لیکن موت کی, ش... موت کی شکل میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درمیان برابر برابر کیا کیا ہے تقسیم کر دیا ہے صلی اللہ علیہ نبینہ محمد وعلیٰ علیہ وعلی جی